الذي جعل مع الله لا أن أخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طعيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبتل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنبالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلونه وعدا عليه حقا في الثورات والنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعيكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقال عز وجل إن الذين يدلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور وقال عز وجل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 ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی اور مومنوں کی جو زندگی ہے اور اہل ایمان اپنی زندگی میں جو محنت جو کوشش جو مجاہدہ کرتے ہیں اس کو تجارت سے تجویز دی ہے کہ یہ تجارت کر رہے ہیں چنانچہ سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا ان جنت دے کر علی ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ان کی جانیں لی ہیں ان سے ان کا مال لیا ان کی دولت دی اور کی جو آئے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی بالکل یہی بات بتائی گئی قرآن مجید نے کہا ایمان اللہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جو تجارت جو کاروبار جو بزنس تمہیں علمنا عذاب سے بچائے گا اور یہ کاروبار اور یہ بزنس کیا ہے رسول کہ اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ اور اپنی جان، اپنی جانوں کے کے کے و دولت کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاز علم ہو تو یہ چیز تمہارے حق میں بہت بہتر ہے سورہ فاتر کی جو آیت کی لاوت کی گئی اس میں بھی اللہ تباروں کو تعالیٰ نے اہل ایمان جو کے جنت کے کاروباری ہوتے ہیں ان کی عملی زندگیوں کے تین نمایاں اور ساتھ ذکر کی اور کہا ان لدی نہ یقیناً جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مزید پڑھا کرتے ہیں وہ اقمہ کتاب الہی کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں ان کی زندگی میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے وہ ان سب عما رزک اور وہ اللہ کے راستے خرچ کرتے ہیں اللہ نے انہیں جو بھی دیا ہے جو بھی مار جو بھی دولت جو بھی سرمایہ اللہ نے انہیں ایسا کیا اس میں سے دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی دونوں طریقوں سے خرش کرتے ہیں تو یارجون صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تجارت کے کبھی کھاٹے میں نہ ہوتی یہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے کتاب الہی کی تلاوت کرنے والے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایسے کاروباری ہیں ایسے تاجل ہیں جن کا کاروبار جن کا بزنس اور جن کی تجارت کبھی جو ہے تجارت انسان کاروبار شروع کرتا ہے لیکن اسے اپنے فائدے کا یقین علم نہیں ہوتا وہ نفاؤں نقصان کے تعلق سے اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے کہ نہیں معلوم میں جو قدم میں نے اٹھایا ہے جو بزنس میں نے شروع کیا ہے جو کاروبار میں نے شروع کیا ہے اس کاروبار میں مجھے فائدہ ملے گا کہ نقصان یہ کاروبار میرے حق میں نفا و ہوگا کہ نقصان دے لیکن پرانی مجید کہہ رہا ہے جو لوگ جنت کے کاروباری ہیں جنت کے سودائی ہیں ان کا سودا ان کا بزنس ان کا کاروبار اس میں کبھی اور کسی نائیے سے نقصان کا اندیشہ ہی نہیں یہ ارجنا تجارت یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو تجارت کے کبھی گھاٹے میں نہ ہوگی لی وقت یہ مجھے تاکہ پرور دوں نے ان کا پورا پورا بدلا دے وہ ایسے ہی اور یہ وہ کاروبار ہے کہ جہاں اللہ تبار کو تاجر کی محنت کا بدلہ بھی دیتے ہیں اور تاجر کی محنت کے بدلے کے ساتھ ساتھ مزید اپنے فضل سے نوازتے ہیں وہ ایسے ہی فبلے محسرم بھائیوں آپ نے ان آیتوں کی مانی اور مفاہین سے ملاحظہ کیا کہ یہ دنیا ایک بازار ہے یہ دنیا ایک بازار ہے جہاں جنت اور جہنم کا سودا ہوتا ہے اس بازار میں بہت سے جنت کے بیپاری بھی ہیں اور اس بازار میں بہت سارے جہنم کے بیپاری بھی ہیں انسان کو انسان جو بھی مجاہدہ کرتا ہے جو بھی محنت کرتا ہے جو بھی کوشش کرتا ہے یہ محنت یہ کوشش یا تو اسے جنت کا حقدار بنائے گی یا تو یہ محنت اور کوشش اسے جہنم کا حقدار بنائے گی اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ میں ان بیان کیا کلو آپ نے فرمایا سارے کے سارے لوگ الگ صبح جو بازار کی طرف نکلتے ہیں سارے کے سارے لوگ ال صبح صبح, صبح, صبح بازار کی طرف نکلتے ہیں اور محنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کی محنت جنت کے راستے میں ہے وہ خود کو جنت کا حقدار بناتے ہیں کچھ لوگوں کی محنت جہنم کے راستے میں ہے اور وہ خود کو جہنم کا حقدار بناتے ہیں اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک بازار سے تجویز دی ہے محترم بھائی یہ دنیا بازار ہے اور یہاں تجارت ہو رہی ہے جنت اور جہنم کی یہاں محنت ہو رہی ہے جنت اور جہنم کے سلسلے میں جنت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں جہنم سے بچنے کے سلسلے میں اور یہ وہ تجارت ہے یہ وہ سودا ہے اور یہ وہ کاروبار ہے جنت کا سودا جنت کا سامان جسے سرمزی شریف کی روایت میں نبی کریم صاحب نے فرمایا اَلَا اِنَّا سِلَحَ اللَّهِ ان اللہ انصلا اللہ اے جنت کے طلبداروں جنت کے برفتاروں اور اے جنت کے چاہنے والو یاد رکھنا جنت کا یہ سودا بہت مہنگا سودا ہے ان اللہ انصلا ص اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے انسان اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے ان اللہ انصلا صلہ جنت اللہ کا سامان کیا اللہ کا سامان جنت ہے اللہ کا سودا جنت ہے اس جنت کے سودے کو حاصل کرنے کے لیے اس جنت کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اس جنت کی منزل تک پہنچنے کے لیے تمہیں بڑا مجاہدہ کرنا پڑے گا بڑی محنتیں کرنی پڑیں گی بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی اور یہ وہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں تمہیں اپنی جانے بھی جانے بھی گنوانی پڑے گی جہاں تمہیں اپنا مال و دولت بھی سب کچھ اپنا سرمایہ لٹانا پڑے گا جنت تو نہیں ملا کرتی جنت عرضوں سے نہیں ملا کرتی جنت ارمانوں سے نہیں ملا کرتی جنت خواہشات سے نہیں ملا کرتی اور جنت کسی کا داون پکڑنے سے نہیں ملا کرتی قرآن مجید نے کہا ہم حسب تم انسد ہم حسب تم انسدن خلو خب لکھوں حتا یقول الرسول والذین آمنوا و معه متأنصر الله اے لوگ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے تمہیں آسانی سے جنت مل جائے گی نہیں جنت کا راستہ یہ مشکلات سے بھرا ہوا راستہ ہے جنت کی منزل جنت کا سفر مشکلات اور اعلان سے بھرا ہوا سفر ہے حالانکہ ورم یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو حالات کے تم سے پہلے گزرے ہوئے ایمان پہ گزر چکے مسترو تم سے پہلی گزری ہوئی امتوں میں جنت کے جو سودائی اور کاروباری تھے ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو مستم باسا او رو انہیں زندگی میں بڑی مصیبتیں لائق ہوئی بڑی پریشانیاں لائق ہوئی بڑی آفتوں سے دو چار ہوئے بڑی بیماریوں سے دو چار ہوئے بڑی پریشانیوں سے دو چار ہوئے بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا بڑی آزمائشوں کو سار کرنا پڑا وہ سلزلوں اور آزمائشیں بھی اتنی طویل امتحانات بھی اتنے عظیم کہ وہ سلزلوں وہ جھنجھوڑ دیے گئے نصرت اللہ کی مدد کی امید میں رسول بھی پکار اٹھے اہل ایمان بھی پکار اٹھے مسا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد کب آئے گی پرانی میں نے میں قرآن مجید اس میں قرآن مجید ہماری توجہ اتنی مبزور کرائی ہے کہ ذرا تم اپنے سے پہلے جو قومیں جو علی ایمان گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو انہوں نے جنت کی کتنی قیمتیں چکائی ہیں کتنی بھاری قیمت چکائی ہے ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں آرے کے ذریعے سے ویسے ہی چیر دیا گیا جس طرح سے لکڑی چیری جاتی ہے اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کے جن کو لوہے کی کنگیوں سے جن کے جسم کا گوشت ادھیر دیا گیا تب بھی وہ ایمان کو چھوڑے نہیں ان کٹھن مرحلوں سے کے بعد انہیں جنت ملی اے ایمان سمجھ یاد جنت آسانی سے نہیں ملا کرتی جنت کے لیے جنت کے لیے بڑے کٹھن مرائل زندگی میں طے کرنی پڑتی اور مظاہرے کی زندگی گزارنی پڑتی ہے اسی بات کو ان الفاظ وہ بیان کیا جن مکاری حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان لبھی وہ آپ نے فرمایا کہ جنت ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دی گئی ہے جنت ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دی گئی ہے جہنم خواہشات سے نفس سے گھیر دی گئی ہے کیا مطلب جنت حاصل کرنا ہے جنت حاصل کرنا ہے تو جنت کے اطراف بہت ساری ناگہانی باتوں سے گری ہوئی جنت ہے ان تمام مرحلوں کو پار کرنا پڑے گا جنت حاصل کرنا ہے جو بات بھی طبیعت پہ گرا گزرتی ہے اس کو اپنانا پڑے گا جو کام بھی طبیعت پہ شاک گزرتا ہے اس کو کرنا پڑے گا جنت کے راستے میں قدم قدم پر نفس سے مجاہدہ ہے قدم قدم پر نفس سے مجاہدہ ہے دن دین کے تقاضے جہاں انسانوں کی محبت کے تقاضوں سے ٹکراتے ہو تو دین کے تقاضوں کو مقدم رکھنا پڑے گا یہ جنت کا راستہ ہے کاروبار کر رہے ہو بزنس کر رہے ہو ازان کی آواز ہم سنتے ہیں کاروبار شباب پر ہے بزنس اچھی طرح چل رہا ہے ایسے میں ازان کی آواز سن کر بزنس کو چھوڑ کر مسجد کی جانب والا بڑا شوق گزرتا ہے لیکن اگر جنت پانا ہو تو یہ کرنا پڑے گا ہم آرام کی نیند سو رہے ہو میٹھی نیند سو رہے ہو مسجد کی ازان سنتے السلام تو خیرم ملنگ ہمیں اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے نق سے مجاہدہ کر کے بستر کو چھوڑ کر مسجد آنا پڑے گا اگر جنت چاہتے ہیں دوسروں سے انتقام کا جذبہ دوسروں سے انتقام لینے کا اس کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف کرنا طبیعت پہ بڑا شاک گزرتا ہے لیکن اگر جنت پانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنانا پڑے گا دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا اور جن, جن لوگوں سے ہمارے اختلافات ہیں جو لوگ ہم سے دور بات ہیں جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں آگے بڑھ کر ان سے بات کرنا آگے بڑھ کر ان سے سلام کرنا طبیعت سے بڑا شرک گزرتا ہے لیکن اگر جنت چاہتے ہیں تو یہ چیز کرنی پڑے گی نظروں کی حفاظت کرنا غلط مناظر سے بچانا بڑا شوق گزرتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑا چیلنج ہے یہ لیکن اگر جنت حاصل کرنا ہے تو اس کو اپنانا پڑے گا وہ فصل جنت و مکارے کا مطلب یہی ہے کہ جنت ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دی گئی اور اس کے مقابلے میں وہ فصل نا شاہ آپ نے فرمایا کہ جہنم خواہشات نفس سے گھیر دی گئی ہے جہنم نفس کی ارمانوں سے گھیر دی گئی ہے خواہشات سے گھیر دی گئی ہے یعنی اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لے دل کی ہر ارمان پوری کروں گا دل کی ہر خواہش پوری کروں گا زندگی میں اپنی ہر خواہش کو پوری کر کے رہوں گا یہ جہنم کا شارٹ کٹ راستہ ہے جس راستے سے انسان سیدھے جہنم تک پہنچے گا تو محترم بھائیوں جنت کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے اس کے لیے بڑی مظاہرے کی زندگی گزارنی پڑے گی آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین کی زندگیوں کو پڑھ کے دے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی اجمعین ان کا جو کاروبار ان کا جو بزنس ان کی جو تجارت جنت کے سلسلے میں تھی جنت کے لیے انہوں نے کیسی کیسی عظیم قربانیاں دی اور کیسی کیسی اپنی ارمانوں اور خواہشات کو قربان کیا اور اپنی مچائیں عزیز چاہے وہ جان کی شکل میں ہو مال کی شکل میں ہو خواہشات نفس کی شکل میں اولاد کی محبت کی شکل میں ہو جہاں جنت کے سودے کی بات آئی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے ذرا برابر دام الیک کیا ح حدیث میں سیرت کے واقعات میں جنگ وحد کے واقعات میں ایک صحابی بھی حضرت عبد بن حرام کا تذکرہ ہے یہ عبداللہ بن حرام کون ہے عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ حضرت جابر کے باپ ہیں حضرت جابر کے والد ہیں بوڑھے ہیں بوڑھاپے کے مرحلے کو پہنچ چکے ہیں جنگ وحد کا موقع پیش آ گیا کفار تین ہزار کی فرض لے کر مدینے پر حملہ اور ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین سے مشورہ کر کے مدینہ کے باہر نکل کر اس پاس کا مقابلہ کرنا چاہا اس کی تیاری آپ کر رہے تھے عبد اللہ بن آرام انصاری رضی اللہ علیہ کل صبح جنگ شروع ہونے والی ہے آج رات اپنے بیٹے جابر کو بلاتے ہیں کہتے ہیں بیٹے جابر ذرا یاد رکھنا کل میں جنگ میں شریک ہونے جا رہا ہوں کر میں جن میں شریک ہونے جانا اور بیٹے جابر مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے جامع شہادت میں نوش کروں گا سب سے پہلے شہادت مجھے نصیب ہوگی جابر ذرا اپنی بہنوں کا خیال رکھ لینا اور آپ کو معلوم ہے حضرت جابر کی نو بہنیں بخاری کی روایت کے مطابق حضرت جابر کی نو بہنیں حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ تو حضرت جابر کو وسیع کی اپنی بہنوں کا خیال رکھنا دوسرے دن جنگ شروع ہوئی شریک ہوئے شہید ہو گئے جیسے انہوں نے کہا جنگ میں سب سے پہلے شہید ہونے والے یہی تھے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں محترم بھائیو یہ جو ہے رنگ پہ کھڑا کر دینے والا واقعہ کیوں یہ وہ باپ جس کے گھر میں نو نو بیٹیاں جس کے گھر میں نو نو بیٹیاں آپ بھی باپ ہیں ہم بھی باپ ہیں ہم ہم ہماری بھی اولاد ہے جس گھر میں بیٹیاں ہوں جس بات کی سرپرستی میں بیٹی ہو اس بات سے پوچھو کہ بیٹی کی پرورش کتنا بڑا مسئلہ ہے بیٹی کا پانگنا کتنا بڑا مسئلہ ہے بیٹی کی تربیت کتنا بڑا مسئلہ ہے بیٹی کی حفاظت کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو شادی کر کے دینا کتنا بڑا مسئلہ ہے بیٹی کی پرورش کرنا چاہے وہ ایک دو بیٹی کیوں نہ ہو بڑی آتمائی سے اسی لیے حدیثوں میں خصوصیت کے ساتھ بشانتیں دی گئی منفول میں فرمایا جس کو اللہ بیٹیوں سے کو حدیث رسول بھی کہہ رہی ہے کہ بیٹیوں کی پرورش بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں ایک تو بیٹیوں کی بات نہیں یہاں نو بیٹیوں کی بات ہے یہ کون سا یہ کیسا صبر ہے یہ کون سا جذبہ ہے کہ جس بات کی سرپرستی میں نو نو بیٹیاں ہو کیا حضرت عبداللہ بن حرام کے دل میں اپنی بیٹیوں کی محبت نہ تھی کیا عبد اللہ بن حرام کے کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہ تھی کیا انہیں اپنی بیٹیوں کی فکر لائف نہ تھی بالکل تھی اور ضرور تھی وہ بھی باپ تھے درد مند ضرورت سے تھے لیکن سبحان اللہ جنت کے مقابلے میں بیٹیوں کی محبت کی کیا حیثیت حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین جنہوں نے اتنی عظیم قربانیاں دے کرو بیٹیوں کو رکھنے والا پا جاتا ہے جنگ میں شریف ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے اللہ اکبر پر حضرت جابر فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے میرے باپ کو جنگ عہد کے دن چونکہ ستر سے زائد لاشیں تھیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علی یعنی مجمعین کی جو شہید ہو تھے تو ستر صحابہ کے لیے ستر خبریں کھودنا بڑا دشوار تھا حضرت جاور کہتے ہیں کہ ایک قبر میں دو دو تین تین صحابہ کو دفن کیا گیا میرے باپ کے ساتھ ایک اور صحابی دو صحابہ کو ایک قبر میں دفن کیا گیا حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش تھی ارمان تھی کہ میں اپنے باپ کو الگ قبر میں دفن کروں جنگ وقت کے بعد میرے باپ کی تدفین کے بعد چھ مہینے بعد اللہ کے نبی سے میں نے اجازت چاہی اللہ کے نبی سے میں نے اجازت چاہی اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں اپنے باپ کو الگ سے نکال کے الگ قبر میں دفن کرنا چاہتا ہوں اجازت مل گئی حضرت جاگر فرماتے ہیں میں نے قبر کی کھدائی کی میں نے اپنے باپ کی لاش ایسے ہی سرو تازہ دے کی جیسے ابھی کل ان کو دفن کیا گیا ہو چھ مہینے گزر چکے تھے بھواری شریف میری روایت رب العالمین کے پاس ان کی یہ قربانی کس قدر منظور ہو گئی رب العالمین کے پاس ان کا یہ کاروبار ان کا یہ سودا کس قدر محبوب تھا رب العالمین نے کتنی بڑی کرامت سے انہیں نوازا اور اسی جنگ عورت نے یہ کور صاحبی امر بن رضی اللہ سعالان امر بن جمہ رضی اللہ کون ہے لنگڑے صحابی ہے لنگڑے صحابی ہیں لنگڑا پن ہے معذور صحابی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جہاز کے سلسلے میں پرانی مزید نے صاف کہا سا لئی سالا ہرج ولا علی المریض مری جو نابینا ہیں ان کے ان پر جہاز فرض نہیں جو لمڑے ہیں ان پر بھی آس نہیں جو بیمار ہیں ان پر بھی آس نہیں وہ اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں لیکن سبحان اللہ جس دل میں جنت کی محبت ہو جس دل میں جنت کا شوق ہو جس دل میں جنت کی طرف ہو اس دل سے اس کے آگے دنیا کی کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی حضرت عمر بن جمو رضی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی بتائیے اگر آج میں جنگ میں مار دیا جاؤں شہید ہو جاؤں اللہ نبی نے فرمایا کہ جنت میں چلے جاؤ گے عمر بن رضی اللہ تعالی شہید شریک ہو شریک ہو شہید میں ہو گئے اور حضرت جابر کے جواب ابت اللہ بن حرام کو ان کے ساتھ یہ قبر میں دفن کیا گیا تھا اور انہی سے الگ کر کے بعد میں حضرت جابر نے ان کو جو الگ دفن کیا تھا حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس حدیث کی شرح کرتے پتل باری میں لکھا ہے کہ جنگ وحد کے 45 سال بعد جنگ وقت کے پینتالیس سال گزرنے کے بعد جہاں ان دو سہاریوں کی قبر تھی عبداللہ بن حرام اور عمر بن جمو رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ علیہ مہر کی خدائی کر رہے تھے اس وقت یا دوسری روایت کے مطابق سیلام آ گیا تھا سیلام آنے کی وجہ سے ان کی قبریں کھل گئی مٹی ہٹ گئی دیکھا گیا کہ 45 سال بعد بھی ان دونوں کی لاشیں جیسی کی ویسی پائی ابن رحمۃ اللہ علی نے باری میں ذکر کیا اگلے صاحب کے حوالے سے پینتالیس سال مار امر بن جمو اللہ بن علام انصاری رضی اللہ عنہ کی لاشیں جیسی کی ویسی پائی گئی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ایک دستور اور قانون کے طور پر اپنے پیغمبروں کے حق میں کہا کہ پیغمبروں کی خبروں کو پیغمبروں کی لاشوں کو مٹی نہیں کھایا کرتی یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا دستور ہے پیغمبروں کے حق میں لیکن پیغمبروں کے علاوہ جو ہیں اللہ جس کے حق میں چاہے اور جب تک چاہے اس کرامت سے نوازے نوازے ہمیں نہیں معلوم اللہ کو چاہج ہاں پینتالیس سال بعد کھدائی کی گئی تو جو ہے ان کی لاشیں ویسی ہی پائی گئی یہ کون ہے یہ جنت کے سودائی ہیں یہ جنت کے ماری ہیں یہ بہت ساجر ہے جن کی تجارت سبحان اللہ دنیا کی سب سے نسوبت تجارت ہے جنہوں نے دنیا دنیا کی ہر قیمتی مسا کو جنت کے عیم دیا اپنی اولاد کی محبت کو اپنی جان کو اپنی مال کو اپنے سرمائے کو اور سبحان اللہ جان سے زیادہ قیمتی مطا کیا ہو سکتی ہے جان سے زیادہ قیمتی سونا کیا ہو سکتا ہے جنت کی طلب میں انہوں نے جو ہے سبحان اللہ اپنی ہر مطا این کو قربان کر دیا آج محترم بھائیو آج ہم بھی لی جی رہے ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ نے ہم نے جنت کے لئے کیا پرمانیاں ہم نے جنت کی کیا قی کیا ہم نے جنت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کیا جنت کے لیے ہم نے اپنے دولت اور سرمایہ کو لٹایا کیا جنت کے لیے ہم نے اپنی خواہشات نفس کو قربان کیا آج میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے جنت کے لیے معمولی نیند کو قربان کرنا ہمارے لیے دشوار ہے معمولی نیند کو قربان کرنا ہمارے لیے دشوار ہے بیٹے کی محبت اولاد کی محبت جب دین کے تقاضوں سے ٹکراتی ہے ہم اولاد کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں دین کو ٹھکراتے ہیں بیوی بی کی محبت جہاں دین کے تقاضوں سے ٹکراتی ہے ہم بیوی بی کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں بیوی بی کی محبت میں شریعت کی بہت سارے خلاف ورزیاں کر جاتے ہیں خاندان والوں کی محبت دوست و کی محبت جہاں شریعت کے تقاضوں سے ٹکراتی ہے ہم شریعت کی خاندان والوں کے خاطر بیوی بی بچوں دوست و کے کی خاطر ہم شریعت کو جو ہے ٹھکراتے ہیں درمبائیوں مومن کی جان بڑی قیمتی جان ہے مومن کی زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے مومن کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے اللہ نے اس کے اس کا بدلہ جنت کو قرار دیا ہے اس کا بدلہ جنت کو قرار دیا ہے لیکن ہم کتنے گھاٹے میں ہیں ہم کتنے گھاٹے میں ہیں کہ اتنی قیمتی متا کو اتنی قیمتی شہ ہو جو مومن کی جان ہے مومن کی دولت ہے مومن کا روس ہے مومن کا ایمان ہے مومن کا عمل ہے اس کو ہم دنیا کے بدلے میں قربان کر دیں وہ دنیا جس کے حق میں فرمایا گیا لوکا نسی دنیا شاہ دل وی جنا ادا لما سقا منا کاما اگر اس دنیا کے حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو اس دنیا کی حیثیت اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ تعالیٰ کافر کو ایک فام پانی بھی نہ پلاتا ایسی حقیق دنیا کے لیے ہم جو ہے اپنی ساری زندگی قربان کرتے ساری دولت قربان کرتے ساری ارمانے قربان کرتے یاد رکھنا جو دنیا کا کاروباری ہوتا ہے جو دنیا کا کاروباری ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ نہ اس کے حق میں دنیا آتی ہے نہ اس کے حق میں آخرس آتی ہے خسرت دنیا والا خسرت دنیا والا دیا گالی الخسران المبین اس نے اپنے دنیا کا بھی گھاٹا کر لیا عرص کا بھی گھاٹا کر لیا اور یہی گھاٹا جو ہے سب سے بڑا گھاٹا ہے ہمارا طرز زندگی انسانیوں کی اکثریت کا اثر، سرز زندگی یہ ہے ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں ہم دولت کے لیے جی رہے ہیں ہم, جی رہے ہیں. ہم, جی رہے ہیں. ہم نے کبھی کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا قرآن نے کہا کلہ ہرگز نہیں بل تو ہے تمہارے پاس کتنی نصیحتیں کل کے ہو کیا ہے ہرگز نہیں یعنی تمہارے پاس کتنی نصیحتیں آئیں تمہیں کتنا سمجھایا جائے, جائے تمہیں کتنی معذون نصیحت کی جائے تمہارا قرض زندگی یہ ہے کہ بس تو دل ہوا رونا تم دنیا کے عاشق ہو تم دنیا کے پرستار ہو اور آخرت کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں جنت کی چاہت تمہارے دلوں میں نہیں قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا بل تو رونا کر دنیا وہ تو خیر ہوں آپ اے لوگ تم دنیاوی زندگی کی عاشق ہو تمری زندگی کو ترجیح دیتے ہو وہ تو آپ کا حالانکہ آخرت یہ ہمیشہ رہنے والی پائے دار رہنے والی محترم بھائی جنت کو جنت کو مقصد زندگی بنا کر تو جنت کو مقصد بنا کر زندگی گزارو یہی زندگی کامیاب زندگی ہے اور جنت کا راستہ جیسے بتایا گیا فرق ہند راستہ ہے پرانی وجید نے کہا جاتا جو لوگ ہمان علمات یہ جو ناروں میں وہ مہارا جب نہ ہوں گے ان وہ ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں جو آرام دہ بستروں پہ سویا نہ کرتے سویا نہیں کرتے جن کی راتیں بھی جو ہے بیداری کے عالم میں گزرتی ہیں کیا ہیںب تو اللہ سے ان کے سینے اللہ کے خوف سے معمور جنت کی طرف سے مامور اللہ کی محبت سے معمور وہ راتوں کو جاک کر اپنےنے نرم بستروں سے الگ رہ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے ایسے اہل ایمان کے حق میں وہ جنمتے ہیں فلا کسی شخص کو نہیں معلوم کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اللہ نے اس سے پوشیدہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عادت تو یہی باری نہ رات اولا حصن الشمیات ولا خطر اعلیٰ خربی بشر میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے میں نے اپنے اپنے ماحد بندوں کے لیے میں نے اپنے نمازی بندوں کے لیے جو میرے لیے جیتے ہیں میری جنت کے لیے جیتے ہیں وہ جنت تیار کر رکھی ہے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں جنہیں آج تک کسی کام نے سنا نہیں اور جن کے سلسلے میں کسی کے دل میں تصور بھی نہیں گزرا تصور سے مابورا نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں والی من خواہ مقام و ربی ہی قرآن نے کہا والی من خواہ مقام ربی جنت خان جوش اللہ سے ڈرے جو شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کا نام سن کر لرز جائے اللہ کے کی سزا کے کی تصور سے کام جائے ایسے شخص کے لیے دو جنتیں وری من خواہ کا مقامہ جنت آن. نبی کریم سر سم فرماتے ہیں آئی نا نیلا سمست ہمارا جنت حاصل کرنے کے راستے کیا ہے کہاں اللہ کے خوف سے معامور ہو کر جہنم کے خوف تصور سے, سے معمور ہو کر تمہاری آنکھوں سے آنسو گر پڑے تم رونے لگو قرآن کو سن کر رونے لگو قرآن ہفر کر رونے لگو واضح نفیت کو سن کر رونے لگو فرمایا کہ آئی نا ن دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی نعرے جہنم چھوئے گی نہیں دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں کبھی نعرے جہنم جلائے گی نہیں کہا پہلی آنکھ جسے اللہ نے جہنم کی آنکھ سے حرام کر دیا ہے بقت من خشیت اللہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے آنسو بہائے جس آنکھ کے اندر اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے آنسو بہانے کا آنس ہو جہنم کی آخ اس پہ آرام ہے اور وہ آنکھ جہنم کی آنکھ پہ آرام ہے وائل ان باتی اللہ اور فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جا اللہ کے راستے میں پہنا دیتے ہوئے جاگے دشمن اسلامی ملک کی سرحد پہ حملہ کرنے والا ہے اسلامی ملک کی سرات کی حفاظت کرتے ہوئے جو جاگے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ جاگنا جو اللہ کے راستے میں ہو اللہ کی عبادت کی خاطرات جاگتے ہیں تلاوت کی خاطرات جاگتے ہیں کی خاطر آپ جانتے ہیں جانتے ہیں اللہ کے قدرت میں غور و فکر کرنے کے لیے کائنات سے تدبر کے لیے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کا طرز زندگی ایسا ہے ہمیں دیکھ کر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم جنت کے لیے جی رہے ہیں ہم اس دنیا میں اپنی ہر تمنا پوری کرنا چاہتے ہیں ہر آرزو پوری کرنا چاہتے ہیں ہر ارمان پوری کرنا چاہتے ہیں یاد رکھنا یہ طرز زندگی کافرانہ ہے یہ طرز زندگی کافرانہ ہے یہ کافروں کی سوچ ہے کہ دنیا میں ہم اپنی ہر خواہش پوری کر کے جائیں گے مومن دنیا جس حال میں جاتا ہے اس کی تمناؤں آرز اور خواہشات کی بھوک باقی رہتی ہے اس کی ساری تمنائیں اس کی ساری آرزوائیں جنت میں پوری ہوتی ہے وہ جنت جو کہ اللہ نے اپنے نیک مستقی اور صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے آج کی جو آئے دن کی بات کی گئی یہ آئے تھے ہمیں دعا دے رہی ہیں کہ ہم جنت کے کاروباری بنیں ہم جنت کے کاروباری بنیں جنت کے تابر بنیں ہمارے شروع روز ہمارے لہلو نہ ہماری ساری سزروں ہماری ساری محنتیں اور ہماری ساری کوششیں حصول جنت کے لیے ہوں کامیاب ہے وہ زندگی اور کامیاب ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کو حصول جنت میں لگائے رب العالمین سے جو ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو تمہارا یہ تو کی فرمائے ہماری زندگی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے گزرے کہ جیسے حضرات صحابہ اقرام نظوان اللہ علیم اسمعین نے قربانیوں کے ساتھ طلب جنت میں گزارا ہے رب العالمین ہمیں دنیا اور دنیا کی ظاہر زیب و زینت سے ہر قدم دھوکا کھانے سے بچائے رب العالمین ہمیں ہر آن اور ہر لمحہ میں پیش نظر دنیا سے زیادہ آخرت کو رکھنے کی جنت کو رکھنے کی توفیق عطا قطع فرمائے آمین بارک اللہ غار اللہ قرآن إِلَّهُ تَعَلَى جُوَاتٌ كَرِيمٌ وَلِكُمْ بَرَّوَ وَصُرْحِيمٌ وَرَبٌّ حَنِيمٌ